جب ہم ادب نہیں کریں گے ہمارے بچے کی عادت کریں گے ٹھیک اچھا آگا ایک بات یہ فرمائیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہماری بنیاد ہوا کرتی تھی بد یہ ہوئی کہ آج ویسٹ جو ہے وہ انڈیویجل لائف سسٹم سے نکل کر جوائنٹ فیملی سسٹم کی طرف جا رہا ہے اور ہم جوائنٹ فیملی سسٹم سے نکل کر انڈیویجل لائف سسٹم کی طرف جا رہے ہیں اس کا تھوڑا سا کلام کریں گے السلام علیکم علیکم وعلیکم السلام میں جی بیٹا کو مبارک کو بہت مبارک ہو جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے میری بات کریں میری بات کاٹیں گے فون نہیں کاٹیں گے بیٹا میرے ہاتھ میں تو دیکھو کچھ بھی نہیں ہے کیا کہنا چاہتی ہوں جنی انکل میری آٹھ بہن ہے اور ایک بھائی ہے تو ہمارے پاپا فوت ہو گئے میں تو ہماری عید ہماری نا اتنی اداسی سے گزری ہے نا آج سے چار سال ہو گیا ہمارا کیس چل رہا ہے ماما گارڈین بنا چاہتی ہے اور میرے چاچو بھی گارڈین بنا چاہتے ہیں ہمارے چاچو نے کہیں کہاں چھوڑا ہمارے پاپا صحیح میڈیکل اسٹور لگا رہی ہوں ہمارے پاپا کا تو انہوں نے نا دکانوں سے بھی نا اتنا سارا مال لوٹ لیا عدالت کے افطارے لگے نا وہاں پہ عید آج عید ہے تو وہاں پہ ہمیں وہ پوچھتے نہیں ہیں۔ اور لوگوں کو گھر وہ کہتے رہتے کیسے ڈالتے ہیں جو ہمیں انصاف نہیں ملتا سارا کاروبار ہمارا برباد ہو گیا پینتیس لاکھ کا ما ہمارا برباد ہو گیا بات یہ ہے <تصح> جب سر, سر سے والدین کا سایہ چلا جاتا ہے نا تو بہت سے لوگ کفیل بن جایا کرتے ہیں اور کفیل اس لیے بھی بن جایا کرتے ہیں کہ ان کو پیچھے دولت اور جائیداد نظر آ ہوتی ہے لیکن میرا ایمان ہے وہ تو دنیا کماتے ہیں آخرت دراصل انہی کے نصیب میں ہوتی ہے جو بےچارے مظلوم ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی کیا فرما ہے تھے صاحب کہ ہم جوائنٹ جو جو فیملی سسٹم سے نکل کے سسٹم کی طرف جا رہے ہیں کہیں ہی ایسا تو نہیں کہ تمام خوشیاں اسی وجہ سے ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو یا انڈیویجل سسٹم ہو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں بری نہیں ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا بھی صحیح ہے اور اگر کوئی الگ رہنا چاہے تو اس میں بھی کوئی قواہت نہیں ہے اور یہ تو ہمارے مفتیان زیادہ بہتر طور پر بتا سکیں گے لیکن اصل جو چیز ہے کہ وہ دور رہ کر بھی ساتھ رہنا اور ساتھ رہ کر بھی الگ رہنا کیا یہ بات ہے اصل میں مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا تو اپنے والد کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے جاتا تھا <laughs> پھر یہ ہوا کہ ان کے ساتھ تراویوں کے لیے جاتا تھا آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو جمعے کی نماز کے لیے نہیں لے جا سکتا کیونکہ یہاں پہ اب ورکنگ ڈے ہے پہلے اس دور میں ہولیڈے ہوا کرتا تھا اسی طرح سے بے شمار مطلب باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو نہ تراوی کے لیے لے جا سکتے ہیں نہ ان کو جمعے کے لیے لے جا سکتے ہیں تو اب بچوں کی تربیت تو مسجد کے حوالے سے ہوگی <تصفح> اب یہ اور اب یہ پیرنٹس اگر کل یہ اپنے بچوں سے امیدیں لگائیں کہ یہ بچے کل بڑے ہو کر مسجد کا تقدس کی مسجد کا کیا نام ہے احترام کر سکیں گے اچھے نمازی بن سکیں گے ان کے نظر کے اندر یعنی کہ امام صاحب کی یا محسن صاحب کی یا دین اسلام کا کوئی اچھا اسٹرکچر ان کے ذہن میں آئے گا تو اب یہ تمام خوشی اور وہ ساری چیزیں شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی محمد افضل بول رہا ہوں سعودی عرب جدہ سے جناب جناب آپ یہ مبارک کا پروگرام سن رہا تھا رات بھی آپ کا پروگرام سنا گیا آپ حاجی میرے پارٹی میں پیش ہوں گے تو جنید بھائی گزارش یہ ہے کہ 27 رمضان کو پاکستان میں جب تھا تو عاللہ مشترمہ کا انتظار ہو گیا الحمد للہ تو ویسے ٹھیک ہو ماشاء اللہ تو میری یہ دینی محفل مفتی نے سنا سناخوا صبح سب سے گزارش ہے ان کے لیے دعا کریں آم تو آم میری آم تو آم دنیا امداد ہو گئی آم میرا تو سب کچھ میری ماں ہی تھی بس ان کے لیے دعا کریں اور ایک ماں کے موضوع پر بس ناسنوارے. ماں کے موضوع پہ کلام بہرحال بھائی بات یہ ہے کہ ممکن تو نہیں ہے لیکن شاید ویڈیو کلپنگز میں ممکن ہے کہ بیک گراؤنڈ وائز میں وہ کلام ضرور لگا ہو جس کی ہم گفتگو کر رہے تھے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور میں یہ دعا کروں گا کہ انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کا خصوصی قرب عطا کرے ناظرین آج بس مقصد یہی ہے آج اس پوری ٹرانسمیشن کا مشن ہی یہی ہے آج آپ کے قریب آنے کا اور آپ کو اپنے قریب لانے کا جو بنیادی ہمارے ٹاسک ہے وہ یہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو کسی بھی طور سے دکھی ہیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے جن کو اس بات کا احساس ہے جو اپنے جذبات اور کیفیات کا اظہار نہیں کر سکتے جو بے سہارا ہیں جو اسپیشل بچے ہیں آج ہم ان کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ دیکھیں ناظرین کہ کتنا یہ جو فراق کی جو کیفیت ہوتی ہے کس انداز سے دل پہ چوٹ کرتی ہے کہ انسان کے آنسو تھمائے نہیں تھتے کہ ماں کا قرب جو ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے اور ماں کا قرب نہیں تو کچھ بھی نہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں بات کر رہا ہوں کونر کہاں سے بات کر رہی ہیں میں کہاں سنگھ سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے میں آپ کو میری دیر بہت بہت عید میم آپ کو بھی بہت بہت جی جی بات رائی کو اپنے بچوں کی مبارکباد میری طرح سے بالکل آپ السلام علیکم وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ کی دعائیں بہن آپ ٹھیک بالکل کا ہے آپ کی آپ کے کو بہت مبارک ہو بہت طرف سے جی بہت شکریہ آپ کا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا السلام علیکم السلام علیکم برا خال ہے شاید یہ کال ڈراپ ہو گئے اچھا مفتی صاحب ایک بات ہی فرمائی دیکھیں ایک تو امریکہ کا تصور ہمارے سامنے آیا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کلام کیا ایک بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا تھورو اسٹڈی کیا ہوگا اس بات کو ماشاء اللہ آپ ہزاروں کے مجمع کی امامت کیا کرتے ہیں ابھی آپ نے ماشاءاللہ عید الفطر کی نماز بھی آپ کی امامت میں ہزاروں لوگوں نے ادا کی وی نے اس کو لائیو دکھایا آپ نے نفسیات کو کیسا محسوس کیا لوگوں کی کہ پہلے یہ ہوتا تھا جو میری اپنی ایک مشاہدے کی بات ہے پھر میں چاہوں گا آپ اس پہ نگاہ ڈالیں کہ لوگ روکتے تھے لوگ رک کے باقاعدہ انتظار کرتے تھے کہ ہمارا ملنے والا ہمارا چاہنے والا ہمارے رشتے دار ہمارا دوست اس سے موانقہ کریں اس سے خیر و وافیت پوچھیں اس کی مبارکباد دیں پھر اپنے گھر جائیں آج کیا یہ صورتحال ہمیں نظر آتی ہے خیر بات یہ ہے کہ میں اگر آپ سے پوچھوں یا کسی سے پوچھوں کہ محبت ہونی چاہیے بوجھ نہیں ہونا چاہیے وہ یہ کہے گا بھائی کہ محبت ہونی چاہیے بوجھ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن وہ عملی اقدامات جس کا نبی کریم علیہ حسط السلام نے ذکر سرمایہ عمل بھی کیا ہم نے وہ چھوڑ دی ہیں آپ کا علی حصات کے پاس کوئی تشریف لات حاضر ہوتا تو آپ مسافر فرماتے کوئی دور سے آتا معائنہ فرماتے خوشی کے موقع پر یا کوئی آتا آپ کے پاس لیکن آج بنیادی بات یہ دیکھی گئی ہے کہ میں نے بچپن میں یہ مناظر دیکھے کہ میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جایا کرتا تھا تو تقریباً تقریباً پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ صرف گلے ملنے میں لگتے تھے <تصفح> پھر واپس آ رہے ہیں درمیان میں کبھی کون مل رہا ہے کبھی کون مل رہا ہے گلے ملنا ہے خوشیاں بانٹنی لیکن آج یہ مناظر مفقود ہو چکے ہیں آپ نے احیم. بھی دیکھا ہوگا میں نے خود دیکھا اس عید پر بھی دیکھا کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد بارہا لوگوں کی خواہش تھی کہ گلے نہ ملا جائے بس سلام دعا پر اتفاق کی جائے اور یہاں سے چلا جائے احیم. اب یہاں پر آپ دیکھیں گلے نہ ملنا مسافہ نہ کرنا عید کی خوشیاں نہ بانٹنا ایک دوسرے کا حال احوال نہ پوچھنا جب تک یہ تمام اعمال ہم نہیں کریں گے اس وقت محبتیں فروغ کیسے پائیں گی ہم نے تو محبتیں محبتوں کی جانے والا راستہ ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے تو اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ محبتوں کی جگہ نفرتوں نے لے گی دیکھیں آج سائنس بھی پروف کرتی ہے کہ جب سینے سے سینہ ملتا ہے کاندھوں سے کاندہ ملتا ہے تو ایک دوسرے کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں آج آپ کسی سے گلے ملتے ہیں آپ کو چاہے کیسے دشمن کیوں نہ ہو لیکن اس لمحے پر کے لیے دل میں محبت کے جذبات آ جاتے ہیں بات یہ مفتی صاحب کہ یہ آج کوئی ملتا ہے تو صرف اتنی بات ذہن میں ہوتی ہے کہ لپ پہ ہی ہے جناب کہ بیٹھیے جناب بہت دن بعد آئے اور دل میں یہ ہے کہ کاشی کم وقت فوراً باغ دوسری مسئلہ یہ ہے کہ آپ ختم ہو گیا نا ہمارے راستے میں جا رہے ہیں تو منہ چھپا رہے ہیں کہ کوئی مل جائے ہم سکے ہوئے ہیں اور گھر پر جا کر ہمیں سونا ہے اچھا جی گھر پہ چلے گئے تو جی آج کوئی ملنے کے لئے نہ آئے میں پوری رات کا جاگا ہوا ہوں جیسا کہ فیشن بن گیا ہے تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ عید کے روز کو اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے کوئی مہمان آ جائے اسے گلے ملیں اس سے خوشیاں بانٹیں اس کی مہمان نوازی کریں میزبانی کریں اور حت الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم خوشیاں بانٹنے کے ساتھ ساتھ اس کا حال احوال بھی دریافت کریں کہ وہ کس حال میں ہے کس غم میں ہے کس خوشی میں اچھا ایک, ایک چیز, ایک چیز بڑی امپورٹینٹ مفتی صاحب کی بات سے سامنے آتی ہے سبھی بھائی کہ جہاں ہم یہ دیکھتے تھے کہ پرانے وقتوں میں عید ملن کے وقت باقاعدہ مسافہ معانقہ لوگوں سے آل احوال پوچھنا وہ جو دو پانچ منٹ دس منٹ کا ایک اسپیل ہوتا تھا کہ جہاں مسجد کے اندر بیٹھ کے گفتگو ہو جاتی تھی یا مل لیتے تھے وہاں پر کئی مسائل شیئر ہو جاتے تھے یعنی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص اس وقت کے حال میں معاشی طور پہ پر پریشان ہے معاشرتی طور پہ پر پریشان ہے گھر میں بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے یا بیٹے کے رشتے کا مسئلہ ہے یعنی ایک قربت اور مسائل کا ہلکا سامان وہ چیزیں بن جاتا ہے عید کے عید ہی ملنا جو تھا نا آپ تو بات وہ کر رہے نا کہ عید ہی پر ملا کرتے تھے جیسے آتے ہوئے مل لیے جاتے ہوئے مل لیے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ بارہ مہینے ملتے تھے صرف روزانہ رات کو گلی محلے کام کو عام کرنے کا جو حکم ہے ہمارے ایسی میں محبت کو فروغ دینے کا تاثر دیتا آج کل تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری گلی میں کوئی بیمار ہے کوئی برابر والے گھر میں کوئی بیمار کس کے کیا نام ہے بنیادی طور محبت کی تعریف جو علماء نے فرمائی ہے وہ یہی ہے قل ایسے معاملات جس سے دل نرم ہو جائے हुँ. دل کا نرم ہونا وہ ہے محبت اب دل کے نرم ہونے کے جو معاملات ہیں وہ اگر اقلی طور پر آپ دیکھیں تو دل کا نرم ہونا دو چیزوں سے ہوتا ہے ایک طبی اعتبار سے ہوتا ہے ایک اقلی اعتبار سے ہوتا ہے بالکل طبی اعتبار ہو جس طرح مال کے دل نرم ہو جاتا ہے والدین کے لیے دل نرم ہو جاتا ہے اور کھانے بھوک جب لگ جائے تو غذا کے لیے ہمارا دل نرم ہوتا ہے اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح اقلی معیار بھی ہے جس طرح کے سبانی سب... صاحب کے اللہ بڑی زبردست بال فرمائی کے سلام اب دیکھیں عقلی معیار کیا ہے محبت کے اور اسلام نے عملی طور پر اسی کو نافذ کیا ہے عقلی معیار یہ کہ جس کا اخلاق اچھا ہو جو سخی ہو جس کی گفتگو بڑی شائستہ ہو جو متین ہو جو حسین ہو جمیل ہو, جمیل ہو، علم میں اعلیٰ ہو تو یہ وہ چیز ہے حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے یہود یہ کے بہت بڑے عالم تھے اب دیکھیں انہوں نے اس دور میں بھی نبوت کا تعارف کیا تھا اور نبوت کا ترا امتیاز اور امتیازی حیثیت کیا تھی حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جس وقت مجھے خبر پہنچی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سعید بخاری کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں سید عالم علیہ اللہ کو دیکھنے گیا جب میں سرکار کے پاس پہنچا ہوں تو سعید بخاری میں بھی کتاب العمان میں بھی الفاظ موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان میں زبان ترجمان پر یہ الفاظ تھے کہ تج عمس کے کھانا کھلاؤ بھوکوں کو اور سلام کرو اور اس پر سلام کرو کہ جس کو تم جانتے ہو اور اس سے بھی سلام کو تم نہیں جانتے شرما میں نے سمجھ لیا یہ اللہ کے نبی ہے کیونکہ اللہ کا نبی ہی اقوت اور محبت اور عقلی طور پر محبت کے پیمانے پیدا کرتا ہے اور معاشرے سے انتشار کو ختم اچھا کرتا اپ ہے دیکھیں یہ ایک نقطہ ہے بنیادی جس پہ میں کلام کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ جو آغاز صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہمارے یہاں پریکٹس گیارہ مہینے کی یا بارہ مہینے کی وہ شاید ختم ہو گئی کہ ہم اب کرتے یہ کہ اس کو بھی سلام نہیں کرتے جس کو جانتے ہیں کہ اس کو سلام کیا جائے گا جس کو ہم نہیں جانتے وہ بھی ہمارا کرتے ہیں کہ دوسرا سلام ہاں دوسرا سلام کریں ہم یہ کرتے ہیں اچھا اب وہ چونکہ وہ وہ کیفیت وہ قربت کی ختم ہوتی جا رہی ہے وہی چیز آ کے جب ہم عید میں دیکھتے ہیں دیکھیں ایک بڑی پرانی بات اور آپ اس پہ بہتر روشنی ڈالیں گے کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ بڑے بوڑھے چوباروں پر چوراہوں پہ بیٹھ کے ایک محفل رات کو سجایا کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ آپس میں بیچیاں دے دیتے تھے آپس میں مسائل حل کر لیتے تھے آپس میں معاش کے معاملات حل کر لیتے, لیتے تھے بیمار نہیں ہوتے تھے آج عالم پریشر نہیں ہوتا تھا ان لوگ बैल آج عالم یہ ہے کہ ہم عید کے موقع پہ جو ہے وہ قریب نہیں ہے پہلاعلق نفسیاتی مرض ہے پہلا سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نفسیاتی معالج بنا کر آپ دیکھیں تو میرے آقا کی سیرت میں سارے جواب بات موجود ہے انسان دا. کی زندگی کے اعتدال والی ہے احساس کمتری اور برتری یہ لیکن انسان لا تعلق ہوتا ہے یہ نفسیاتی مرض ہے اور بران بران اپنے آپ سے باغی ہوتا ہے یہ نفسیاتی مرض ہے قیامت اور مفشید جس طرح کے علماء نے اس پر لکھا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں تک دیگر اور شعبوں میں ہوئی ہے تو نفسیات کے اعتبار سے تحقیق ہوئی ہے علیہ صلی علیہ کا توحفہ کیا <تصفيق> بات تبادلہ جی اور سلام میں پہل کرنا کہ فرمایا جو سلام میں پہل کرتا اس میں تکبر نہیں ہوتا اور جس میں تکبر نہیں ہوتا وہ اعتدال پہ ہوتا ہے اور متکبر تو سب سے بڑا نفسیاتی مریض ہے اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو اپنایا ہے اور آپ کو پتا ہے جن کے رشتے دار وہاں نہیں ہوتے وہ اپنے تحائف کہاں دینے جاتے ہیں جیلوں میں جاتے ہیں لیکن وہاں کا شہر میرا کہنا یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز نے اس چیز کو اپنایا اس سے انکار نہیں کرتے کہ سپریم چارٹر کو جس طرح سے آج وہ دیکھتے ہیں وہ تو کتوں کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں جبکہ وہ حضرت فاروق ردی اللہ کا کال تھا سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں پر اولڈ ہاؤز کی تعداد جتنی ہے پاکستان میں تو اتنی نہیں ہے اسلامی ہماچل میں بھی اتنی दिल्कुल نہیں ہے ہم سمجھنا صرف اتنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی بات ہے جس سے ہمیں ہماری بیسک جو ہماری ایسٹس ہیں اس سے دور کر دیا ہے احساس کا فقدان فکدان احساس کا فقدان کی نظر سے دیکھیں گے اس کا حل آپ کو نفسیات میں صوفیہ بتائیں گے احساس کا Achha, اگر اگر اگر کہنا ہے کہ کہ دوری جو ہے وہ ہمیں مطلب دلوقتي دلوقتي اس طرف لے کے آ رہی ہے آپ کا یہ کہنا ہے احساس آپ کو ماں باپ کے حقوق نہیں ملیں گے میں یہ دوبارہ وہی بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ کا بچہ صبح اسکول جاتا ہے ایک بجے اسکول سے واپس آ جاتا ہے اس کے بعد دو گھنٹے بعد وہ جب اٹھتا ہے تو آپ اس کو ٹیوشن پہ بھیج دیتے ہیں ٹیوشن سے واپس آتا ہے تو پھر شاید کوئی قاری صاحب پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں منٹ پڑھا کے چلے جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں اس کے بعد کیا بچہ اس قابل رہا اس کو والدین کہ بچپن سے اس کے دل میں اتنا بالغ ہو جائے دین کے تعلیم پھر کوئی حقوق نہیں بتاتے معاشرے میں رہنے والے ہر فرد پر ایک دوسرے کے حقوق ہیں بالکل صحیح دین کے جو توازن ہے دین میں وہ یہ پورا نظام قائم کرتا ہے اور اس نے ہم کو دیا ہم اس سے ہیں بہت دور नहीं. ہم گاتے بہت ہیں دین پر یہ چلنا چاہیے اور سرکار کی سیرت میں ہے اور قرآن ہم یکسر اس سے منحرف ہیں پورے مسلم معاشرے میں رہنے کے باوجود باہر جو لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر مسلمان ہیں नहीं. یہ میرا اپنا تجربہ ہے بے شمار باہر جا, باہر جا کر میں نے دیکھا وہ لوگ مساجد میں جس طرح دوڑتے ہیں کے لیے آفسر جس طرح گڑ گڑا کر چھٹی لیتے ہیں پہلی دوسری دوسری, دوسری جماعت میں ڈرائیو کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں وہاں پر موجود مسجد اس میں ایک نقطہ ہی اٹھایا شاید کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ہمیں چونکہ بہت آسانی سے دن مل گیا ہے ہمارے گلی گلی میں مساجد موجود ہے ہر چیز ہمارے قریب ہے اس کی حیثیت ختم ہو گئی میں ابھی علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر آقا علیہ السلام کو آپ دیکھیں <ăn> <-uni> معالد کی حیثیت سے تو آقا علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں جو نفسیاتی مریض ہیں ان کے لیے اس کا حل بتایا ہے نفسیاتی مریض وہ ہوتا ہے جس کو اصلاح کی اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ عیدھی نفسیاتی سینٹر تشریف لے کر گئے تو آپ کو اصلاح کی ضرورت کن لوگوں کی محسوس ہوئی جنہوں نے وہاں پر ان خواتین کو جمع کر دیا صحیح ہے صحیح نفسیاتی, نفسیاتی, نفسیاتی مریض کون ہیں हुँ. وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان خواتین کو بلکہ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں جب وہ ویڈیو فوٹیج بھائی جب ویڈیو فوٹیج چلے گی تو دنیا کے دیکھنے والوں کو شاید یہ راز اب منکشف ہو کہ جن لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا کر سید صاحب اس ہاسپٹل میں بھیجا گیا ہے ایکچولی وہ نفسیاتی مریض کو بھیجا ہے وہ بالکل بہت ہی قسم کے لوگ یہ پورا معاشرہ جو اپنے فرائض سے بھاگ رہا ہے یہ قسم کے نفسیاتی بیماری میں مبتلا آپ کی بیوی آپ کی بہن آپ کے گھر کا کوئی بڑا ہو جاتا ہے چاہے وہ نفسیاتی مریض ہو یا چاہے اور کوئی نفسیاتی ایک بڑی وجہ دیکھ لیجئے اب ہم اپنی دعاؤں میں اکثر یہ بات کرتے ہیں دعاؤں میں ہم اپنی دعاؤں میں اب یہ اکثر دعا کرتے ہیں یا اللہ چلتے ہاتھ پیر اٹھانا وجہ کیا ہے کہ جب معذور ہو کر آدمی بستر پر ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے رشتوں کے وہ کری چہرے جاتے ہیں جو وہ ایک بے لاچار آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں بلکہ بڑی کراہٹ کہ جو آغا صاحب نے فرمائی ہے کہ دین سے دوری تمام کی جگہ ہے اچھا ایک چیز مجھے بتا میں ایک میں مبتلا ہوں پتہ نہیں کیوں شاید میرے ذہن میں یہ خیال غلط ہو لیکن میں بڑا ایک چیز کا انالیسس کر رہا ہوں مستقل اس گفتگو سے اور جو دیکھ رہے ہیں اب ہم اور جو ہم صبح دیکھ کر آئے ہیں جس کو ابھی تمام ناظرین دیکھیں گے بات یہ ہے کہ مجھے خدشہ یہ لاحق ہے کہ جس طرح سے ہمارے جو بڑے بوڑھے اب جو ہمارے درمیان موجود ہیں جو مطلب ایک آلموسٹ 40-45 کی ایج میں یوں سمجھ لیجئے ان کے بچوں میں وہ تربیت موجود نہیں ہے آج فقدان بہت سی چیزوں کا ہمارے ہو چکا ہے ملنے ملانے کا حسد بڑھ گیا بغض بڑھ گیا کینہ بڑھ گیا نفرتیں بڑھ گئی بہت کچھ بڑھ گیا کیا ہم یہ سمجھیں کہ آنے والی اگلی نسل جو ہے ان تمام چیزوں سے بھی دور جائے گی اس اقدار سے بھی دور ہٹ جائے گی جو ہمارے پاس بچے آج جس بچوں نے اپنے والدین کو ان اولڈ ایج میں ڈال رکھا ہے نا یہ وہ بچے ہیں کہ جب پہلے جب صرف ایک چینل ہوا کرتا تھا اور اس وقت میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا تو یہ آپ اس کا پھل دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماں باپ آج اولڈ ایج hmm. میں اولڈ ہاؤسز میں ہے آج آج جو میڈیا وار چل رہی ہے تو آپ سوچیں آج جو پوزیشن چل رہی ہے دین سے بالکل ہم لوگ دور ہو چکے ہیں اور اتنے سارے چینلز ہیں اریات ہے آج سے بیس سال کے بعد کیا ماحول ہوگا اس کے باو باو اس باوجود ایک روشن پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر آج اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مذہبی چینل پر یہ گفتگو کرنے کی توفیق دی ہے تو اس کا مطلب ہے تاریخی ہے وہ تو شراب روشن ہے مجھے بتائیے میرا جو مقدمہ ہے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد ہماری جو اگلی نسل ہے جو ہمارے بچے ہیں ہماری اولادیں ہیں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ان تمام چیزوں سے کیا بالکل دور ہٹ جائیں گے آپ کے اندر جو آپ کے والدین نے یہ احساس پیدا کیا آج جو جنید یہاں بول رہے ہیں اور یتیم اور مساکین کے ساتھ اتنا جذبہ دکھا رہے ہیں تو یہ آپ کے والدین نے آپ کے اندر اس بات کو ودیت کیا ہے اگر آپ کسی احساس اور جذبات کو عملی طور پر اپنے اولاد میں رکھیں گے تو ان شاء اللہ قیامت وہ تو دیکھیں ایک بات ہے تربیت کی کہ اللہ تعالی میرے والدین کو غری کی رحمت کرے ان کا سایہ بھی میرے سر سے اڑ گیا لیکن میں نے ایک چیز جو میں سمجھ رہا ہوں یہ تو ایک الگ ایک پوزیشن الگ ہے نا میں آن دی ہول بات کر رہا ہوں شاید بھائی آپ اس بات سے مطمئن ہیں یا آپ کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آ ہیں اگر ان کے نتائج کو بہتر طور پر ہم کریں تو ابھی میمن صاحب فرما رہے تھے کہ دو دو سو میل کا سفر کر کے جاتے ہیں اور جا کے جیلوں میں تحریک دیتے ہیں ابھی سمی صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ لوگ جو ہیں اور یہاں سے بھی بات ہو رہی تھی کہ جو پاکستان سے باہر ہیں وہ زیادہ بہتر مسلمان ہیں دیکھیں جو لوگ پردیس میں چلے جاتے ہیں جن کے والدین وہاں پر موجود نہیں ہیں جن کے رشتہ دار وہاں موجود نہیں ہیں وہ محروم ہوتے ہیں وہ اپنی محروم دے رہے ہوتے ہیں لمبے لمبے سفر اللہ تعالیٰ شاید بھائی یہ احساس والی بات جو ہے کہ ان لوگوں میں یہ احساس بیدار ہو گیا ہے کہ اپنے روحانی اقدار کو اپنی دینی اقدار کو بچانے کے لیے دین کو اپنے گھر میں زندہ کرنا پڑے گا یعنی وہاں کا عام روٹین یہ ہے کہ اگر وہ بہت دور ہے مسجد اور نہیں جا پا رہے تو باپ گھر میں امامت کرتا ہے اور بیوی اور بچے پیچھے ہو جاتے ہیں ہم مسلم معاشرے میں ہیں یہ بتائیے ہمارے ہاں سے کتنے گھروں میں یہ رواج ہے کہ پیچھے بیوی بھی کھڑی ہو سفے اور ماں بھی کھڑی ہو اور بچے بھی کھڑے ہوں ہم لوگ دین کو پریکٹس یہاں نہیں کر رہے بہت ساری آسانیوں کی وجہ سے ہے نا وہ بچانا چاہتے ہیں اس ماحول سے اپنے بچوں کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں اہمیت اور حیثیت اس لیے کم ہو گئی کہ ہم کو سے سے رہے ہیں آسانی آسانی رہا ہے ہم نے یہی لیا ہے کہ ہم اپنی نسل سے نئی جنریشن سے کیا توقعات رکھتے ہیں دیکھیے معاشرے پر ہم اگر نگاہ دہرائیں تو مایوسیت تاریخ ہو جاتی ہے हुँ. لیکن جس طریقے سے ہم نے ماہر رضان نے توبہ پر بیان کیا پروگرام کیا تو توبہ کتنے لوگوں نے آ کر لحاظ سے روشن چراغ ہمیں کیوں ٹی وی کی سوچ میں آج بھی اس عید کے موقع پر جب ہم ہنسنے بولنے کے بجائے یعنی عام روٹین میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ہنستے بولتے لیکن ہم ایک سنجیدہ موضوع کو لے کے چلے ہیں ہم آواز کے حقوق بات کر رہے ہیں ہم لاوارس لوگوں کے حقوق پر بارش رہے ہیں ہمیں اقدار کو بچانے کے لیے بات کر رہے ہیں یہ شعور ایک مذہبی چینل نے دیا ہے ایک مذہبی چینل کی دین ہے اور اللہ نے لوگوں کی گفتگو جاری رہے گی اگر اگر حضور اجازت ہو اگر اجازت اگر اجازت ہو بالکل اجازت ہے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور خواتین عید ملن اسپیشل کے اس موقع پر ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنےد اقبال حاضر ہے خدمت ہے نازین آج آپ ہمارے اس کیو ٹی وی ڈرائنگ روم میں موجود ہیں اور ہم آپ کے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں یہ جو ساری گفتگو چل رہی ہے جو ساری باتیں چل رہی ہیں عید کے اس موقع پہ کہ جہاں پر خوشیاں بھی موجود ہیں جہاں پر مسرتیں موجود ہیں جہاں پر محبتیں موجود ہیں جہاں پر الفت موجود ہے جہاں پر ایک چہنے والا دوسرے چاہنے والے سے ملتا ہے ایک محبت کرنے والا دوسرے محبت کرنے والے سے ملتا ہے وہاں پر ناظرین وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کے چاہنے والوں نے ان کو حکات کی نگاہ دیکھ کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے جن کے چاہنے والوں نے ان کے کسی موزی مرض کی وجہ سے ان سے کراحت محسوس کرتے ہوئے انہیں اس عید کے موقع پر اپنے آپ سے جدا کر دیا ہے جن کے چاہنے والوں نے شاید اپنے آپ کو اسٹیٹس کانشیس بناتے ہوئے اپنے آپ سے ان کو دور کر دیا ہے اور ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے جن کے چاہنے والوں نے اس لیے اپنے ماں باپ کو دور کر دیا ہے کہ اب ان کے ماں باپ ضعیف ہو چکے ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں ان کی تیمارداری وہ جوان طبقہ کر نہیں سکتا جن کے چلنے والوں نے ناظرین اس لیے ان کو الگ کر دیا ہے کہ شاید وہ بچ شکل ہے شاید وہ بدسورت ہے شاید ان کے اندر وہ حسن جمال موجود نہیں ہے جو ان کو ان کے ساتھ رہنے پر مجبور کر سکے جن کے چاہنے والوں نے انسانیت کو زندہ درگور کیا ہے اس حد تک انسانیت کا قتل کیا ہے ناظرین کہ اب انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نظر نہیں آتا میں اب آپ کو جس فوٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں ناظرین مجھے پتہ ہے کہ آج آپ لوگ اپنے ڈرائنگ رومز میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے بڑی خوشیاں منا رہے ہوں گے مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ میری بہنیں ابھی مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہوں گی شیرخرما بنایا جا رہا ہوگا آپس میں رشتے داروں میں محبت تقسیم ہو رہی ہوگی پیاری پیاری باتیں کی جا رہی ہوں گی خوشیوں کا تبادلہ ہو رہا ہوگا اور غم و دور کیا جا رہا ہوگا میں یہ جانتا ہوں ناظرین میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ آج آپ کے گھر میں آپ کی بہنوئی کی دعوت ہوگی آج آپ کے گھر میں آپ کی بہن کی دعوت ہوگی آج آپ اپنے سسرال میں گئے ہوں گے اپنے مائکے میں گئے ہوں گے اپنے دوستوں کے یہاں گئے ہوں گے اپنے رشتے داروں کے یہاں موجود ہوں گے اور ٹی وی اسکرین کے ذریعے آپ یہ امید کر رہے ہوں گے کہ جریش بھائی جو ہے بڑا ہستہ مسکرا پروگرام لے کر آئیں گے لیکن ناظرین کیا کریں یہ دکھ دیکھ کر یہ رنج دیکھ کے یہ تکالیف دیکھ کے ول دل اب بہت ٹوٹنے لگتا ہے ان دکھوں کو دیکھ کے ناظرین اب خیال یہ آتا ہے کہ کون ہے جو ان دکھوں کا مداوا کرے کون جا کر ان دکھیاروں کا سہارا بنے کون جا کر ان بے سہاروں کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھے اور کہے کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں ہاں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آئیے ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں اس فوٹیج کی جانب جو اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں بلکیس ایدی نفسیاتی ہاسپٹل بنائے خواتین سے اور ضرور دیکھیں ناظرین کہ دنیا نے ان ماؤں کے ساتھ ان بہنوں کے ساتھ ان بیویوں کے ساتھ اور ان بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کہ مدد چاہتی ہے یہ ہوا کی بیٹی یشودا کی ہمجنس راحا کی بیٹی دیکھیں ناظرین السلام علیکم خواتین ناظرین اس وقت آپ کا میزبان محمد جنید اقبال بالکل عید ہی نفسیاتی ہاسپٹل برائے خواتین میں موجود ہے عید کی خوشیاں تمام لوگ منا رہے ہیں عید کی خوشیاں منانے کا تمام لوگوں کو حق ہے اور عید کی مسرتوں کو حاصل کرنے کا حق ہر مسلمان کو ہے لیکن افسوس کی بات ہے ناظرین کہ جہاں پر بہت زیادہ خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ خوشیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے وہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں ایسی خواتین بھی ہیں ایسے مرد بھی ہیں کہ جن کو ان کی اولادوں نے ان کے بہن بھائیوں نے گھر سے بے دخل کر دیا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں ناظرین کہ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ ان کے والدین ان کے ساتھ رہیں کوئی شخص اس وجہ سے نہیں رکھنا چاہتا کہ وہ کسی موضی مرض میں مبتلا ہیں کوئی شخص اس وجہ سے نہیں رکھنا چاہتا کہ گھر میں ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے کوئی اس وجہ سے نہیں رکھنا چاہتا کہ ان کا اب اسٹیٹس اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ ان کے والدین ان کے ساتھ رہیں میں ناظرین صرف معاشرے کو وہ تصویر آج دکھانا چاہتا ہوں اور اس تصویر پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی تلخ حقیقت ہے وہ حقیقت یہ ہے ناظرین کہ ہمارے روایتیں تو یہ رہیں کہ ہم جب اپنے گھر میں باقاعدہ عید الفطر کی نماز ادا کر آتے ہیں تو اپنے والدین کی دست بوسی کیا کرتے ہیں لیکن وہ کون سی اولادیں ہیں وہ کون سے بہن بھائی ہیں جو اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے والدین کو صرف اور صرف اپنے گھر سے بے دخل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمارا گزارا ان کے ساتھ نہیں ہے آج ناظرین معاشرے کی اس تل حقیقت پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں جو والدین ہیں جو بہن بھائی ہیں یہ بیچارے اس عید کی خوشی کے موقع پر کس انداز سے خوشیوں کو مناتے ہیں کیا ان کو خوشیاں میسر ہیں یا کیا خوشیاں میسر نہیں ہیں آئیے ان کے تاثرات لیتے ہیں اور دیکھیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کچھ کہیں نازن اس وقت ہم بلکی سے نفسیاتی ہسپٹل برائے خواتین میں موجود ہیں اور مقصد صرف اتنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ جو کسی نہ کسی طور سے اپنے گھر سے نکالے گئے ہیں چاہے بچوں کی جانب سے چاہے بہن بھائیوں کی جانب سے آج ہم عید کی خوشیاں ان کے ساتھ منانے آئے ہیں اور یہ دیکھنے آئے ہیں کہ کیا خوشیاں جو گھروں میں ویسی ناپید ہو چکی ہیں ان رشتوں کے بغیر بھی منائی جا سکتی ہیں ہمارے ساتھ ناظرین سب سے پہلے شخصیت تشریف فرمائے جناب الیاس صاحب آپ وارڈ چارج ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب حافظ احسن صاحب ان کے ساتھ تشریف فرمائے محترم جناب حافظ طاہر قادری صاحب ممتاز ناخوائے ماشاء اللہ ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب خلیل وارسی صاحب آپ کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں سینئر ڈائریکٹر ہیں کیو ٹی وی کے تشریف فرمائے جناب ریحان قادری صاحب بہت ہی ممتاز اور آخری میں ماشاء اللہ نادگو شاہ ناطخا محترم جناب صبی الدین سبی رحمانی صاحب میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں آئیے ذرا وارڈ کی طرف چلتے ہیں آئیے ذرا ان خواتین سے ملاقات کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان خواتین کو گھر سے بے دخل کیا گیا اس کے ساتھ کیا داستان ہوئے بس امی ابو کا بھی ہے بچہ نہیں ہے مارتے پیٹتے ہیں بچپن سب بڑے اچھے سلوک نہیں کہ امی کہ نصیب گرامے کرتی ہوتے میری امی میرے ساتھ بولا نصیب دوبارہ گرام امی ابو کو خوش کرنے کے ان کے ساتھ میں نے ان پڑھ چور سے بھی شادی کر لی ان پڑھ آدمی تھا ان پڑھ انسان سے شادی کر لی بہت برا سلوک ہوا میرے سسرال والوں نے مجھ پہ دو مرتبہ کروایا گھر کر میں تو نماز اور پڑ پڑ کے میں نے اپنے ٹوٹ نہیں رہا تھا رمضان مبارک تو جب جا کے ٹوٹا وہ رحمتوں کا مہینہ تو اس میں کوئی کالا جادو کاسند نہیں کرتا جب جا کے ٹوٹا وہ نہ ٹوٹ کے نہیں تیرا کالا جادو تو مگنی کے بعد شادی کے بعد والوں نے مجھ پہ اب تیسری دفعہ میں ڈر رہی ہوں تیسری دفعہ میں یہاں پر میرے امی ابو سمجھتے نہیں ہوں میرے ساتھ لوگ نہیں جیسے میرے امی ابو بہن بھائی چوٹی میرے ان پڑھ بہن بھائی میرے ان پڑھ ماں باپ نے مجھے نے پڑھنے کی کوشش کی میرا ابو نے مجھے اتنا مارا تھا کالج میں پڑھنے کی کوشش کی تو مار مار کے مجھے ان کی ایک عزت بیٹی بھی ہے چار سات اس کی وہ ملنے آتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے بہت کوشش کری کہ اس کے والدین اس کو لے کے جائیں ہم نے ہاتھ جوڑ کے انتظار کری کہ دو دن کے لیے لے جائیں اور واپس ہمارے پاس چھوڑ کے جائیں یہ ہماری ذمہ داری اچھا کی بیٹی جب یہاں پر آتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس بچے سر بات ہے وہ لے کے جانا چاہتی ہے مجھے لیکن وہ بھی ڈری ہوئی ایک طریقے سے میرے ماں باپ جو میرے ساتھ غلط کرتے تو میں کہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ غلط سلوک کریں اس طرح سلوک نہ کریں تو میرے ماں باپ مجھے مارتے پھرتے اور کہتے کہ میں نے پچھلی دفعہ انٹرویو دیا تو میرے ابو نے آنا بند کر دیا تھا کہ تم نے انٹرویو کیوں دیا کہ تم انٹرویو دو گی تو میں لینے ہوں گی مجھے اپنے امی ابو سے بہت محبت ہے اتنی امی ابو تو لے میرا دل نہیں لگتا بہت گھبراتی میں امی کو بہت یاد کرتی ہوں مجھے امی بس یہاں پہ آ الفاظ جو ہیں وہ واقعی ساتھ چھو جائے کرتے ابھی ہوا کی بیٹی یہ بیچاری کس سے فریاد کرے کس سے جا کر کہیں کہ ماں باپ آ کے جو ہیں مجھے لے کر چلے جائیں عید کی خوشیاں ان کے لیے کیا ہے آپ ذرا محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ کیا کہنا چاہیں گے میں تم نے ماں باپ سے یہ التجا کروں گی اولاد کے ساتھ بھی زیادتی ہے اولاد کے ساتھ زیادتی نہ کیا کریں اور سے ہے میری دل کی امید آپ بالکل بھی اچھی نہیں آپ لوگوں کے اپ لوگ بہت یاد آتے ہیں. مجھے لے جاؤ مجھے اتنے التجا امی ابو سے مجھے مان لیں اپنی اولاد مان لیں کہ میں ان کی بیٹی ہوں نہ کریں بس اتنے التجائے وہ میرے ساتھ برا سلوک نہ کرے اگر میرے ابو ابو اچھے ہو جائے میرا شور بالکل فیدہ ہو جائے وہ بالکل بھی میرے ساتھ کچھ غلط نہ کرے اگر میرے اپنے میکے والے میرے ساتھ اچھے ہو جائیں تو ہماری بھی جو ہے وہ یہی استطاعت آپ کے والدین سے ہوگی معاشرے کے لوگوں سے ہوگی کہ اس طرح سے جو ہے وہ ظلم اور ستن کے پہاڑ نہ ڈالے جائیں بلکہ آپ کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ انسانی رویہ میرے ماں باپ کی طرف سے تو دکھ ملے ملے انہوں نے سب سے بڑا دکھ کا پار یہ کہا دیا جنہیں اسپتال کے ڈاکٹر نے کہا تھا میرے سامنے کہ ان کا جو ہے نا علاج گھر میں رہ کے بھی ہو سکتا ہے ہم ان کو دوا دیں پکا دیتے سے ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور ٹھیک ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے یہ تو ڈاکٹر صاحب میرے ابو نے بولا ان کی شادی کر دی ہم یہ ہمارا پیچھے جوڑے تو ڈاکٹر صاحب کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے کہنے کے صاحب کیا اولاد شادی کے بعد اولاد نہیں رہتی ہے آپ کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا کیا نہیں بچپن سے امی ابو کا سلوک بھی ہے نا اچھا نہیں خاص طور پہ امی کا بھی ہے اچھا نہیں تھا انہوں نے مارا پیتا گالی گلوچ منہوس کہنا برا بلا کہنا اس طرح کا سلوک اپنایا انہوں نے میرے ساتھ جیسے میں لڑکی زیادہ ہو کے گناہ ہو گیا ان کی غلط بات پہ میں ان کو کہتی کہ یہ آپ غلطی پہ یہ اس طرح نہ کرے میرے ساتھ غلط سلوک نہ کرے تو وہ کہنا بھی گناہ ہو گیا میں نے پہلا انٹرویو دیا تھا تو میرے ابو اتنا ناراض ہوئے تھے انہوں نے بولا اب انٹرویو دیا تو میں نہیں آؤں گا بہت اللہ کریم ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اللہ مطلب وہ تمام خوشیاں جو ایک بیٹی کا ایک بہن کا ایک عورت کا حق ہے ہماری دعائیں ان یہ تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے انشاءاللہ تمام لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے اور آپ کو وہ اصلی خوشیاں عطا کرے جن خوشیوں کی آپ جو ہے متلاشی ہیں ناظر آئیے کچھ اور لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں کرواتے ہیں اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کس کس طرح کی کیسز موجود ہیں امر جی آپ کے ساتھ کیا معاملہ رابطہ میری والد نے سیکنڈ میرے کر لی سوتے والد والدہ نے رشتہ داروں میں والد کی ان تھا؟ میری والد نے کسی کی ماربت میری شادی کرا دی اسے شوہر کی میں سیکنڈ وائف تھی وہ مجھے مار پیٹ کرتے تھے تم اسکول جاتی تھی لڑکوں کے پیچھے جاتی تھی اس قدم کے تھی جب برتن کو ٹوٹ جاتا ہے مطلب چودہ سال کے بعد اس سے میرے بہنوں نے مجھے تلاش لے کے سیکنڈ مریض کرا دی اس سے میرے ہاتھ بچے پیدا ہوئے پانچ بیٹی اور تین بیٹے پانچویں بیٹی اور چھٹا بیٹا میرا انتقال کر گیا اس وقت دو بیٹے میرے اور چار بیٹیاں چاروں بیٹیوں کی میں نے شادی کر لی میرے شوہر کا نائنٹی میں ہاتھ میں رو گیا دو بھائی تھے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ایک بھائی میں آفر محمد میں یہ کہتی ہوں اگر میرا باپ ہوتا کون مجھے کچھ کہتا نو میں دیکھ وہ کتنا ہوتا مجھے کوئی میرا باپ لا دے یا میرے بچوں کا باپ لڑ دے تو کہتے میں آدم اب آدم خدا ہے نیچے مجازی خدا اس کے بیچ جو ہے آدم کی, کی بیٹی ہیں بھائیوں نے داخل کیا آپ نے کہا آپ کے پانچ بیٹے ماشاءاللہ سب کی آپ نے شادی کی دو بیٹے, دو بیٹے. چار تو دی چار بیٹیاں تو دو بیٹے جو ہیں انہوں نے روکا نہیں کہ ہماری اما کو جو ہے وہ داخل مت کرو بچے ملنے آتے ہیں آپ سے ابھی دس دن مجھے وہ ایڈمٹ کرا کے مجھے آدھی سے زیادہ لائف میری میں گزری ہے بچوں کے ساتھ بھی کئی مرتبہ ایڈمیشن کے لیے بھی کئی مرتبہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہے مجھے میرے ماں باپ نے بہت تکلیف بہت ماں ہار کے اور بہت بے عزت کر کے نکالتے باندھ دیتے ہیں رسیوں سے ہاتھ پر اور منہ میں کپڑا ٹھوس ٹوٹ کے بھائی لوگ مارتے ہیں بیٹتے ہیں مگر ماں کچھ نہیں کہتی میں نے ڈاکٹر نے مجھے دو دن کے لیے کہا کہ تم جاؤ نا بھائی کی گھر گئی میں تو بھائی نے مجھے کہا کہ عزت کے ساتھ واپس آدمی کر لیجیے ہم تم کو نہیں رکھیں گے میں نے کہا میرا کچھ بتاؤ گی جی کیا بات ہے تم لوگ اتنی میرے ساتھ نہیں کرو تو بھائیوں نے کہا کہ نہیں تم عزت کے ساتھ چلی جاؤ کر میں نے ضد کیوں سے مجھے نہیں جانا ہے رکھوں کے ساتھ میں کچھ نہیں کر رہی ہوں تو میرے ساتھ تم لوگ کیوں اتنا برا اثر کر رہے ہو آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور منہ میں کپڑے ڈال کے مطلب بھیجیے یہ لوگ نا منہ میں کپڑے چھکتے آواز اوپر نیچے نہ آئے آپ شادی شد آئے نہ شادی کا کام رکھتے نہ کسی چیز کا دھیان رکھتے میرا خود گھوم رہے پھر رہے کہیں جا رہے آ رہے تو میں کہہ رہی مجھے بھی لے کر کرو میں بھی عزت دار ہوں میں بھی کچھ نہیں کر رہی تو مجھے بھی تم لوگ کسی میں محفلوں میں کسی میں شامل کروں مگر یہ لوگ نہیں ایسا کرتے خود گھوم رہے پھر رہے بھابھیوں کو لے کر جا رہے بہنوں کو لے کر جا تو بولتی ماں کے میں بیٹوں کی روٹی سینٹر میں آپ کا خیال اچھا رکھتے ہیں <سؤال> مگر بھائی جان مجھے گھر یاد آئے گا ماں باپ یاد آتے ہیں ملاقات کرنے بھی کوئی نہیں آتا بھائی جان ہاں عید کے موقع پہ ماں باپ نہیں تھے تو کیا محسوس ہوا بھائی جان بہت میں روئی ہوں کل بھی بہت روئی ہوں تو میں کل تک انتظار کیا بس عید تک کوئی آئے گا کوئی آئے گا مگر کوئی نہیں آیا بارہ بجے کے بعد سے میں رونا بہت آیا مجھے آگے لے جا میں بہت تکلیف میں ہوں بہن اللہ بہت کریم میں وہ دلسوز مناظر ہیں جن کو دیکھنے کے بعد شاید اس بات کا احساس بہت سی دنیا میں دیکھنے والوں کو ہوگا کہ ہم زندگی میں جی تو رہے ہیں ہم خوشیاں منا تو رہے ہیں خوشیاں ہمیں میسر تو آ جاتی ہیں لیکن واللہ یہ جو لوگ ہیں یہ اصل حقدار ہیں خوشیوں کے جن کو خوشیاں میسر نہیں آتی جو آج اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں اپنے عزیز و اقارب اپنے شوہر کا انتظار کر رہے ہیں کہ کاش یہ لوگ آ جائیں اور آ کر ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیں کہ جن خوشیوں کے یہ متلاشی ہیں ایک اور ہمارے ساتھ یہاں پہ خاتون ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور بولیں گی بالکل بولیں گی ماشاءاللہ ماجی السلام علیکم ماشاءاللہ دیکھیں بول رہی ہیں ناظرین زبان سے تو شاید کچھ نہ کہہ رہی ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ نگاہوں میں ایک سوال ہے اور وہ سوال پورے معاشرے سے کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو بڑا تہذیب یافتہ کہتے ہیں بڑا اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں دیکھیں ناظرین کہ زندگی جو ہے وہ پکار پکار کی کیا کہہ رہی ہے بے بسی بے کلی پریشانی تجکذ غم اداسی یہ مجھے ہیں ناظرین کہ جن پر پورے معاشرے کی تصویر جو ہے بہت واضح طور پر نظر آتی ہے دیکھیں اب ہمارے ساتھ مزید اور کون خواتین موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور خاتون موجود ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ماجرا ہوا کیا, کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ شوہر نے گیا میں دیکھو تلاک دوں گا کو نہیں رکھوں گا میں تو بچے ہیں آپ کے جی, چار بیٹے ہیں جوان بیٹے جی ایک بیٹا والے جوان ہیں تو جب آپ کے شوہر آپ کو نکال رہے تھے تو بیٹے نے کچھ نہیں کہا بیٹے نے کچھ نہیں کہا بیٹے نے کہا آپ, پوزے, آپ کچھ نہیں بولا ہمارا مسئلہ خود مسئلے کا حل کر دیں گے اپنا نہیں مطلب کس کے لیے کہا کہ مچھلی کھانتے یہ کہ میں آپ کو رکھ لوں گا اپنے پاس بیٹے نے بھی نہیں رکھا بیٹے نے بھی نہیں رکھا بیٹوں کی یاد آتی ہے آپ کے بیٹے جو وہ آپ سے ملنے بھی نہیں ملنے بھی نہیں میرے اتنا یاد میرے بچے ملنے کے لیے مل ہے بچے میرے سے آپ کشور بھی نہیں مل ہیں بھی نہیں آئے چار بیٹے ماشاء اللہ میرے چاروں بازو میرے وہاں اور کوئی بازو ملنے نہیں آتا ہے کہ ایک بھی بیٹا ملنے کے بیٹا ملنے کے لیے یاد آتا میرے پر یاد آئی سب کی یاد جی آئی میں خواب بچے میرے کے ہی آیا خواب کیا کہنا چاہیں گی اپنے بیٹوں کو اپنے شوہر کو کہنا چاہیں گے میں آسان سمنا چاہتی ہوں کہ میرے میں رکھ کو بچوں کے کہ بچے میرے ساتھ خوش رہے ہیں کی خوشیاں پوری دنیا منا رہی تو آپ اس وقت کیا محسوس کر رہی تھی سمجھ رہی تھی کہ دنیا میں نہیں ہوئے عظیم کچھ اور ملاقات کرواتے ہیں آپ کی ان خواتین سے جن کو ان کے گھر والوں نے ان کے بچوں نے جو ہے مکمل طور پر بے دخل کر دیا اور کئی کئی برسوں سے یہ بالکل سیدھی ہوں برائے خواتین میں یہاں پر موجود ہیں پتا نہیں زندگی کی طلب ان میں ہے بھی نہیں پتا نہیں زندگی کی روشنی ان میں موجود ہے کہ نہیں رمق موجود ہے کہ نہیں لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ جب رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور رشتے جو ہیں وہ گھروں سے بے دخل کر دیں پھر زندگی کا مقصد کیا رہ جاتا ہے السلام علیکم جی اماں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا میرے ساتھ بنیادی بات جو یہ ہے نا کہ ہم بہن بھائیوں کے جادو ہے ہمارے چچا تایوں نے ہمیں کھلایا پلایا اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایس چچے چاہتی ہیں کہ یہ احسان اتارے تو ہم لوگ ہماری مرضی سے زندگی گزارنی نہیں دی میں پہلی لیڈی ہوں اپنی فیملی میں جس نے میٹرک کیا پھر اس کے بعد کالج پڑھا پھر اس کے بعد اپنی وکنگ فیلڈ میں آگے اپنی ماں کو سہارا دینے کے لیے جو ہماری فیملی والوں سے لاگوان گزرا آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں ہم پانچ بہن بھائی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پوچھنے والا بھائی جہاں آتا ہے وہ ابھی بیزی لائف میں رہا ہے جب بھی اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے آپ آتی تھی تو ان کا جب سے ایکسیڈینٹ ہوا تو آنا جانا چھوڑ دیا اور باقی بہن بھائی وغیرہ کوئی نہیں پوچھتے ایک بھائی باہر ہے وہ آئے سے ہم سے مل کے نکلے ہما آپ کے ساتھ اسلام علیکم کیا معاملہ مسئلہ یہ ہے کہ بہن نے یہاں لا کے ڈال دیا ہے بہن نے لا کے ڈال دیا ہے بچوں کے ساتھ بچے ہیں آپ کے بچے کہاں پر ہیں بہن کے پاس ہیں بہن کے پاس ہے کیا کہہ کے ڈالا ہے انہوں نے آنکھوں کا علاج کر رہے وہ کب سے علاج چل رہا ہے کب ہاں وہ تیس برس سے آپ یہاں پر ہیں تیس برس سے کوئی پوچھنے نہیں ہے آتے بہن آتی ہے بچوں کو لے کر آتی ہے ملاتے ہیں چلے جاتے السلام علیکم آپ کب سے یہاں پر ایٹی ٹو میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا بھائی لوگ نے ادھر چھوڑ دیا اور ابھی مکان کا فیصلہ ہو جائے گا تو رکھ لے گا میرے کو ابھی میں گئی تھی ایک ہفتہ دیکھ کے بولا بکرا تلک مکان ہو جائے گا تم کو رکھ لے گی مطلب بھائیوں نے مکان اے, کے فیصلے کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا تو کتنا عرصہ ہوا آپ کو یہاں پر یعنی کم سے کم بائیس سال ہوئی سال ہو گئے اب ہوگا بکرا عید آپ کو ہر مرتبہ اسی طرح کہتے ہیں کہ بکرا عید پہ ہوگا پہ ہوگا اس طرح نہیں کہتے ہیں اس دفعہ لیا ہے نا ان لوگ نے تو ایک کمرہ نہیں لیا وہ لے لیں گے رکھ لیں گے پھر اس کے بعد رکھ لیں گے آپ کے ساتھ کیا ہوا پوتے گیا نواز گیا پوتا آپ کا چھوڑ گیا پوتا چھوڑ گیا. پوتا جب چھوڑ کے گیا اپنی دادی کو تو کیا ان کے ابا کو یعنی آپ کے بیٹے کو نہیں پتا تھا پتا تھا بیٹے کو بھی پتا تھا بہو کو بھی پتا تھا کتنے عرصے سے یہاں پر مجھے چالیس ہال ہو گئے چالیس چالیس چالیس ستارے میں آپ کو آتا ہے ملنے کوئی بھی نہیں آپ میں زندگی کو کیسے دیکھا کیسے یہ نازرین وہ ہے کہ یہ کہیں یہ سرکار کا فرمان ہے کہ ان کے پیروتلے جنت ہے چالیس برس پہلے بغیر کسی وجہ کے بنگلے اور کوٹیاں ہونے کے باوجود گاڑیاں ہونے کے باوجود اگر اولاد اپنی اولاد کے ذریعے ان کے پوتے کے ذریعے ان کو یہاں پر بھیج دے چالیس سال میں تو اب ناظرین جیدوں کا پانی بھی ڈھل چکا ہے اب تو نہ کوئی آنسو ہے نہ کوئی تأثرات ہیں نہ کوئی احساسات ہیں نہ کوئی جذبات ہیں اب تو زندگی بہت ایک سیدھے سیدھے جو ہے معاملے پہ چل رہی ہے لیکن اس کے باوجود ماں کے منہ سے جملے کیا نکلتے ہیں یہی جملے نکلتے ہیں کہ میری اولاد جو ہے اس کو میں نے معاف کیا اور ابھی بھی آ کے مجھے وہ لے جائے یہ ہے ناظرین اس معاشرے کی ماں یہ ہے ہماری ماں یہ ہے وہ ماں کہ جس ماں کا تصور اسلام پیش کرتا ہے نظرین ایک اور خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھنے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات رہے ہیں؟ السّلام علیکم وعلیکم السّلام کیا معاملہ رہا بہن آپ کے ساتھ اس لیے بھائی ہمارے وہاں چھوڑ کے گئے ٹیلی فون کروائے ہم نے دو مرتبہ ٹیلی گرام کروائے مگر وہاں سے کوئی ریسپانس نہیں آیا ابھی تک گھر والے سسٹر یہ ہی کہتی ہیں کہ کھارا در میں ممی کے پاس ہمارے گھر والے گئے تھے اور انہوں نے منع کر دیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے وجہ کیا ہے آپ؟